اور وہی اللہ ہے اس مانو ہے اور زمے کا اسے تمہارا چھپا اور ظاہر سب معلوم ہے اور تمہارے کام جانتا ہے